کیا وہ جسے فرمان برداری میں رات کی گھڑیاں گزری سجود میں اور کام میں آخرت سے ڈرتا اور اپنی رب کی رحمت کی آس لگائے کیا وہ نافرمانوں ہے جیسا ہو جائے گا تم فرماؤ کیا برابر ہیں جانی والے اور انجان نصحت تو وہی مانتی ہیں جو عقل والے ہیں